والسلام علئی یا حبیب اللہ والسلام علی یا نبی اللہ ولی کا یا نور اللہ میٹھی میٹے بھائی بھائیو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ شاء وجل مدنی قاعدے کے سبق نمبر دس جس کی کل چار فطروں کی مشق کی تھی آج مزید انشاءاللہ اللہ آگے مشک کریں گے لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قائدے کا سبق نمبر دس نکال لیجیے اس سبق نمبر دس میں ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے اور بالخصوص اس سبق نمبر دس میں جو آج ہم مشق کریں گے پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات زبر زیر پیش کے سبق کی جو ہم نے مشق کی تھی اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کی جو ہم نے مشق کی تھی اور حروف مدہ کھڑی حرکات اور حروف لین کی مشق اس میں شامل ہے وہ تمام قواعد جو سابقہ اسباق میں گزرے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں مش کرتے ہوئے اس سبق نمبر دس میں بالخصوص حروف کی ادائیگی ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے ہر حرف کو اس کے اپنے مقام سے اپنی جگہ سے ادا کرنا ہے جس جگہ سے جو حرف نکلتا ہے وہیں سے ادا کرنا ہے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جب تک کسی حرف کو اس کے مخرج سے اس کے نکلنے کی جگہ سے ادا نہیں کریں گے وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا اور کئی اغلات پیدا ہو جاتی ہیں اگر کسی کے حروف درست نہ ہوں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے مقام سے جو اس کے نکلنے کا کی جگہ ہے جو اس کا مخرج ہے وہاں سے ادا نہیں کر پا رہے اگر ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے تو حرف انشاءاللہ اللہ ادا ہوگا اور اگر درست ادا نہ ہو تو پھر ان کی خوبیوں کا خیال رکھا جائے مثال کے طور پہ ہم نے زا پڑھا حرف زا اب یہ مخرج سے تو ہم نے ادا کیا لیکن اگر اس نے سیٹی کی آواز پیدا نہ کی زا پڑھا تو اب یہ اس کی خوبی ختم ہوئی جس کی وجہ سے یہ حرف بدل گیا زال میں یا زال کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا کر دی زال کہہ دیا زال کہہ دیا اور ذکر ذکر ہے اصل میں تو ذکر کو ہم نے قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہوئے یا کسی کلمے پر ہم نے ذکر کہہ دیا تو اب زال جو ہے وہ زال میں بدل گیا تو یوں ملتی جلتی آواز والے حروف جنہیں قریب الفت کہتے ہیں ان حروف کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور تمام خوبیوں سے ادا کرنا یہ تجوید ہے یہ کیا ہے تجوید ہے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوں گے کئی اخلاق پیدا ہوں گے لہنے جلی کی غلطیاں بڑی بڑی واضح غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں بسا اوقات معنی بدل جاتے ہیں اور لہنِ خفی کی چھوٹی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں وجہ کیا ہوتی ہیں کہ صفات یعنی اس کی خوبیاں جو ہے وہ صحیح ادا نہیں ہو پاتیں تو یہ قرآن پاک ہیں اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے لہذا ہمیں چاہیے ہم جب بھی تلاوت کریں تو تجوید کا خاص طور پہ خیال رکھیں اور تجوید کیا ہے ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ہر حرف کو اس کے اپنے صحیح مخرج سے مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے وہیں سے ادا کرنا اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا اور صفت کہتے ہیں خوبی کو صفت کہتے ہیں خوبی کو, کو کوئی حرف اگر پر پڑھا جاتا ہے تو اس کا پور پڑھا جانا موٹا پڑھا جانا یہ اس کی خوبی ہے اگر کسی حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں جیسے سا سین فوت تو اس میں سی کی آواز ہے تو یہ سختی سے ادا کرنا یا سیٹی کی آواز کا پایا جانا یہ ان حروف کی خوبیاں ہیں اور کسی حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا جیسے را سا وا. یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. اس کو ہم سا وا نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو تو ان کے اندر نرمی کی آواز پیدا کرنا یہ اس کی خوبی ہے لہذا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم اور تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے اس کے اپنے مخرج سے اس کے اپنے اصلی جگہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے ادا کرنا اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا یہ تجوید کہلاتا ہے اور پھر قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہوئے بالخصوص ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ عمدگی کے ساتھ ادا ہو قرآن پاک واضح پڑھا جائے ہر ہر حرف واضح جو ہے پڑھا جائے اور اس کی ادائیگی کی جائے اور اسی طرح پھر ظاہر سی باتیں حروف ہے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پھر حرکات کی بھی ادائیگی ہے تو حرکات کی بھی ادائیگی کا خیال رکھا جائے کہ اگر زبر زیر پیش ہے تو اسے دراز نہ کیا جائے کھینچا نہ جائے نہ جھٹکا دیا جائے نہ ہی مجہول پڑھا جائے یہ ان تمام باتوں کا خیال رکھنا یہ تجوید کہلاتا ہے حرکات کو دراز نہیں کرنا حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف اور پھر جو ہر ہر حرکت کا ہر ہر حرکت کی جو ادائیگی ہے وہ الگ الگ ہے جیسے زبر تو زبر کی ادائیگی ہے منہ اور آواز کو کھولنا جیسے حمزہ زبر آ, آ. اب اگر منہ نہیں کھولیں گے یوں پڑیں گے آ. تو اب آواز دب گئی یہ حرکت زبر صحیح سے آدھا نہیں ہوگی حمزہ زبر ا اگر ہم منہ نہیں کھولیں گے تو یہ حرکت صحیح ادا نہیں ہوگی آ اب منہ کھولیں گے اسی طرح اب زیر کی جو ادائیگی ہے اس بات کا خیال رکھیے گا ان تمام جو باتیں عرض کی جا رہی توجہ کے ساتھ سن کر آپ ان کو جو ہے وہ زیر سے بات جب آپ پڑھیں گے تو اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے تو زیر کی ادائیگی کے وقت آواز کو نیچے گرا دینا ہے جیسے حمزہ زیر ای, ای, ای اب اس کو حمزہ زیر اے نہیں پڑھیں گے بلکہ ای کھینچیں گے بھی نہیں اور نہ جھٹکا دیں گے اور نہ ہی مجبور پڑھیں گے بلکہ معروف طریقے سے بغیر کھینچے بغیر دیا ادا کریں گے ای زبر پڑی تھی ہم نے آواز اور منہ کھول کر زیر ادا کی ہم نے آواز کو نیچے گرا کے ای اب جب پیش پڑھیں گے تو پیش کی ہے کہ یہ کہ ہونٹوں کو کامل گول کیا جائے ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کیا جائے لیکن پیش بھی دراز نہیں ہوگا جیسے ہم پیش پیش اب ہونٹوں کو گو گول کریں گے او اب ہونٹوں کو اگر کامل گول نہیں کریں گے تو یہ پیش مجھول پڑا جائے گا جیسے ہم پیش او اب دیکھیں کتنا فرق آپ آواز سے محسوس کر رہے ہوں گے اے او یہ مجھول طریقہ ہے اور معروف کیا ہے ای او ہونٹوں کو گو کامل گول کیا زبر میں آواز کو منہ کو کھولا آ اب زیر کو آواز جو ہے گرا دی کی پیش ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کیا تو یہ طریقہ ہے جب بھی ہم الگ الگ حرف کی ہجے کریں یا رواں میں ملا کر پڑھیں قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کریں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے یہی تجوید ہے کہ قرآن پاک کو معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ نکھار پیدا کرتے ہوئے حسنِ فوت کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے یہ تجوید ہے اور اس کا ثواب بھی ہے لہذا تمام اسلام بھائی ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اسی طرح جب ہم کھڑی حرکات کو پڑھیں گے زبر کو ادا کریں گے تو وہی طریقہ ہوگا جو ایک زبر ادا کرتے ہوئے ہم نے آواز اور منہ کھولا تھا اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا لیکن دراز کریں گے کھڑی حرکات کو جیسے حمزہ کڑا زبر آ آ ایک الف کے برابر ہم نے کھینچا مگر آواز اور منہ کھولیں گے آواز اور منہ کھولیں گے اسی طرح جب زیر ادا کریں گے تو آواز گرا دیں گے مگر ایک الف کی مقدار میں کھڑی ہر زیر کو جو ہے وہ کھینچیں گے اسی طرح الٹا پیس جب پڑھیں گے تو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے مگر ہونٹوں کو کامل گول رکھیں گے جیسے آ او، ای یہ طریقہ اسی طرح حروف مدہ کی بھی یہی ادائیگی اور حروف لین جو سابقہ اسباق ہم نے پڑھے ہیں اس کی مشق کی ہے تو اس سبق نمبر دس میں ہیں تو ابھی کہ اس کی اس لیے وضاحت کروں تاکہ ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ خامیوں کی اصلاح ہو تو پیارے میٹھے اسلائی بھائیوں اور میرے بدری چینل کے ناظرین جب حروف لین کو ادا کریں گے حروف لین کتنے ہیں دو ہیں ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے ماشاء اللہ تو حروف لین دو ہیں کون کون سے واؤن ماشاء اللہ مرخبہ تو پیارے بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین واؤ اور یا یہ دو حروف جب ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ دونوں حروف لین ہوتے ہیں. لین کہلاتے ہیں. لین کا معنی ہے نرمی لین کا معنی کیا ہے نرمی ان حروف ان دونوں حروف کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ مارو پڑیں گے نرمی کے ساتھ مارو پڑیں گے جیسے بُس کو با بائ اس طرح نہیں پڑیں گے اور نہ ہی اس کو کھینچیں گے با بائی اس طرح کھینچیں گے بھی نہیں بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بہ بئی ایسے بھی نہیں के گے باؤ, بائی. نرمی کے ساتھ اور معروف طریقے سے ادا کریں گے لہذا ان تمام قواعد کا جو سابقہ اسباق میں پڑھے گئے ہیں اس سبق نمبر دس میں موجود ہیں جس کی ہم ابھی مشق کر رہے ہیں ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے درستی کے ساتھ تلاوت اور اس کی مشق میں شامل رہیے اور خوب توجہ کے ساتھ اسی طرح بالخصوص حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں ماشاء اللہ حروف مستعلیہ سات ہیں کون کون سے ماشاء تو یہ سات عروف ہمیشہ ہر حال میں پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں ان تمام حروف کا بھی خیال رکھا جائے چاہے ان پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو کھڑی حرکات ہو ان کے اوپر شد مد ہو کسی قسم کی حرکات ہو یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں جب بھی قرآن پاک میں آئیں گے انہیں پُر یعنی موٹا پڑھیں گے ان تمام باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کیونکہ اس سبق نمبر دس کے اندر پچھلے تمام اسباق کے قواعد موجود ہیں یعنی حرکات کھڑی حرکات حروف مدہ حروف لین یہ تمام اس میں موجود ہیں حروف مستعلیہ لہذا تمام چیزوں کا خیال رکھ کے مشق میں شامل رہیے تاکہ مزید اس میں بہتری پیدا ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر دف کی سطر نمبر پانچ پیش رو سی ان لام زیر لی رو لی اب ان تینوں پر کیا ہے حرکات میں سے پیش اور زیر ان کو کھینچیں گے نہیں دراز نہیں کریں گے مارو پڑیں گے رسولی رسو لی روسو لی رسو ہاں کھڑا زیر ہی رسو لی ہی رو را سین اور لام کو دراز نہیں کریں گے ہاں کے نیچے کھڑا زیر ہے اس کو ایک علی کی مقدار میں کھینچیں گے رسو لی را زبر را واو واؤ پیشو رسو لام زیر لی رسولی ها کھڑا زیر ہی رسولی اس میں راہ کو اور لام کو دراز نہیں کریں گے راہ پر زبر ہے تو اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے اور لام کے نیچے زیر ہے تو لام کو بھی بغیر کھینچے ادا کریں گے سین پہ سو یہاں پہ و مدہ ہے لہذا اس کو کھینچیں گے ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے ہا کو بھی ایک علیف کی مقدار یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے اور ہی رسولی رسولی حمزہ زیر لام یا زبر لا زیر ہی علی آئن لا زبر آ زبر لا زیر ہی ل سواد کو جب ادا کریں گے فوت پر زبر ہے بغیر کھینچے ادا کریں گے مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے سواد کو پر پڑیں گے سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی فو با دو زبر بن الله قوا بن الله میم زبر ما, ما, ما, ما دو زبر بن ستر نمبر چھبر سو لڑ سبر تا دو زبر تن اب آپ اس میں اس قریبے میں دیکھیں گے کہ وا ہے لام کے بعد ہے اور جو کھڑا زبر ہے یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ کے اوپر ہے جب کہ یہ کھڑا زبر لام کا ہے یہ حرکت لام کی ہے لہذا و نہیں پڑھیں گے زب کابر کا زکا تا دو تن زکا تن زکا تن, زکا تن ری واؤ پیش سو رسو لام دو رسو لن رسول, لن رسول, لن رسول لن میم ہے زبر مح مح فا واو پیش فو اس کو فا کو ادا کرتے ہو بالخصوص جب پیش ادا کیا جاتا ہے اور اس میں حرف مد ہوتا ہے تو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے ایک الف کی مقدار میں لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فا کی جو ادائیگی ہے یعنی فا اپنے مخرج سے ادا ہونے کے بعد پھر اس کی حرکت ادا ہوگی اب جب مد کریں گے تو ہونٹوں کو گول کر دیں گے جب اس کی حرکت پڑھیں گے پیش پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے ورنہ فا کی جو ادائیگی ہے جو اس کا مخرج ہے جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانت یہ اوپر کے سامنے والے دو دانت اس کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ تر حصہ تو اب جب پڑھیں گے نا محفو تو فو کیسے پڑھیں گے فو فو اب اس کو فو نہیں پڑیں گے محفو نہیں پڑھیں گے اس پر پیش ہے پہلے یہ مخرج سے آدھا ہوگا پھر اس کی جب حرکت پڑھیں گے پیش پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے اور ہونٹوں کو کامل گول کر کے پھر اس میں حرف مد ادا کریں گے محفو, محفو محفو محفو جی اس کو محفو کیونکہ اس میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن مشق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آسانی ہوگی لہذا اس میں خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ فا فا ادا نہ ہو جیسے ہونٹوں کو گول کر کے فا فا اس طرح ادا نہ ہو محفوظ وا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور پر پڑھنا ہے اس لیے کہ حروف ماشاء اللہ حروف مستعلیہ میں سے محفوظ مش فو مش وقت کی آواز پیدا ہوگی ہا وسط حلق سے ادا ہوگا اس کا خیال رکھا جائے کہ ہے ہاں نہ بن جائے یعنی یوں نہ پڑھا جائے محفوظن بلکہ محفوظن محفوظن می فو میم زبر مک ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے قوف کو ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ حرف مد ہے الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے کوف کو پُر پڑھیں گے حرف مستعلیہ میں سے ہے مک میم پیش مو مقا مو الٹا پیش ہک مرکات کی ادائیگی آپ محسوس کر رہے ہیں نا جو زبردست پیش ہے اس کو کھینچنا نہیں اور جو کھڑا زبر کھڑا زیر یا الٹا پیش ہو اسے دراز کرنا اور اخروسے مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے مک تا کھڑا زبر تا ٹا می خی تہ مرنے خوا خواہ کو پُر کرنے اور خواہ کو ادنے حلق یعنی آخر حلق سے جو ادا ہوتا ہے غین اور خواہ کا ایک ہی میں ہے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خواہ کی آواز غین نہ بنے اور غین کی آواز خواہ نہ بنے خیتا ت ستر نمبر سات لام وا زبر لو لو لو لاؤ نہیں پڑھیں گے لو ہونٹوں کو گول کریں گے لو یعنی معروف طریقے سے ادا کریں گے لو نرمی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے کہ یہ ہرفیں کون سا ہرفیں ماشاء اللہ یہ واؤ لین ہے نرمی کے ساتھ پڑھنے اور جھٹکا بھی نہ ہو اس میں لو ہا دو زیر حن لو ہین لو, حن لو حن حا زبر حو لام دو زیر لین حولن حولن دال یا زیر دی نون دو نی نی ن زبر ب يا زير سي بشي بشير ترى دو پیش اورن بشيرن بشيرن قاف واو میم زیر ما قومی قومی تھرا زیر ہی قومی ها زبر ہے دال یا زبر زبردئی ہدئی نون الف زبر ند نن سا عرف ہے یا پر قاعدہ ماشاءاللہ ین ہے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے لیکن ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ہجے کریں یا کسی کو کروائیں تو اس کا طریقہ یہ کہ ہر ہر حرف کا الگ اس کا واضح نام لیں تاکہ مخارج درست ہوں کی حروف کی درست ہو اور حرکات بھی صحیح ادا ہو ورنہ جیسے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے یوں پڑھا جاتا ہے ہا زبر ہا دا زبردئی نون عالی زبرنا ہدعین تو اس قدر یعنی حروف کی صحیح ادائیگی ہونی نہیں پاتی ہم نے ظہر سے بات ہر ہر حرف کو اس کے اصلی مخرص سے ادا کرنا ہے اور مدنی قاعدہ چونکہ بنیاد ہے بنیاد جس قدر مضبوط ہوگی انشاءاللہ شاء آگے ہمارے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی اور صحیح پڑھنے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی اور جو خامیاں جو اغلات پیدا ہوتی ہیں ان سے انشاءاللہ اللہ محفوظ رہیں گے لیکن ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے کہ ہر ہر کا الگ الگ اس کا واضح نام لیا جائے اور اس کو اپنے مقام سے سے ادا کیا جائے ہر حرکت کو واضح پڑھا جائے ہائنا ہین اب اس سطر نمبر سات کی ہم دہرائی کرتے ہیں لو ہین بشیر ہین ماشاء اللہ الحمد الحمدللہ آج اس مشق کے دوران اکثر قواعد جو ہے آپ سے پوچھے تو ماشاءاللہ آپ کو یاد تھے مرحبا اللہ عز و جل مزید ہمارا حافظہ مضبوط فرمائے اور آسانی عطا فرمائے ان قواعد کو یاد رکھنا ہیں ان قواعد کو یاد رکھ کے پھر تلاوت جب بھی کریں گے تو ان قواعد کو اس پر نافذ کرنے ہے عمل کرنا ان قواعد پر تو انشاءاللہ اللہ قواعد یاد رہیں گے ہر حرف کا مخرج یاد رہے گا مدنی قائدے کے مخارج کی لسٹ میں شروع میں الحمد یہ مخارج دیے گئے یہ تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں مدنی چینل کے مخارج کے لسٹ میں تمام حروف کے مخارج باقاعدہ لکھے گئے ہیں کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ اب ظاہر سی باتیں کہ قوف کا جو مخرج ہے اگر اس کے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو قوف ادا ہی نہیں ہوگا تو یہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ یہ جو مخارج کی لسٹ ہیں آپ اس کو مغنی قاعدے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر لیجئے گا تاکہ آسانی رہے ہر حرف کو اس مخرج سے ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو پھر حرکات کی ادائیگی کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے کو پیش نظر رکھیں اسی طرح حروف مدہ ہے حروف لین ہیں کھڑی حرکات ہیں حروف مستعلیہ ہیں ان تمام حروف کی ادائیگی جس طرح کروائی جا رہی ہے ان تمام باتوں کو ذہن نشیں کریں گے اس پر خوب مشق کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے لیے آسانی ہوگی لہذا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور تمام اسرائم بھائی بالخصوص اس بات کا توجہ دیں کہ اس سبق کے اندر اب اگے بھی زہر سے بعد انشاءاللہ کل مفید آگے اس کی مشق ہوگی یہ سبق نمبر 10 چلے گا اور یہی قواعد جو ہم نے سابقہ اسباق میں پڑھے حرکات کھڑی حرکات حروف مدہ حروف لین حروف مستعلیہ یہ تمام حروف اس سبق نمبر 10 میں آئیں گے کل بھی تو اس کی جو ابھی سبق جو ہم نے دوہرایا ہے جس کی مشق ہے اس کی خوب مشق کیجئے گا اور قواعد کو آپ دیکھ لیجئے گا یاد کر لیجئے گا کہ کہاں کھڑا زبر ہے کہاں کھڑا زیر ہے کہاں الٹا پیش ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے معروف کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے حرکات یعنی زبر کی ادائیگی کیا ہے زیر کی ادائیگی معروف طریقے سے کیسے ادا کریں گے پیش کو کیسے پڑھیں گے اسی طرح حروف لین کی ادائیگی کیسے رہے حروف مستعلیہ کو پر اور موٹا کیسے کریں گے یہ تمام چیزوں کی ہم نے الحمد للہ مشق کی اور کر رہے ہیں تو مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی جب آپ خوب توجہ دیں گے اور اس کو مزید کوشش کریں گے اس میں اللہ عزوجل مزید آسانی عطا فرمائے آئی اللہ الزل ابھی سورت القارع. سورت القاریہ پارے تیسویں پارے قرآن پاک کی میرے مدنی چینل کے ناظرین اور تمام اسرائی بھی نکال لیں انشاءاللہ اللہ اس کی ہم مشق کریں گے صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد اور جیسے ابھی مشق انشاءاللہ ہماری مشق کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور یہ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کا فیضان بالخصوص میرے امیر علیہ سنت میرے شیخ طریقت کا الحمد فیضان ہے کہ ان کے صدقے سے یہ سوچ بنی کہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھا جائے تاکہ ثواب ملے تو پیارے اسلامی بھائیو آپ خوب توجہ سے پڑھیے جب مشق کریں خاص طور پہ مشق کے اندر بھی انشاءاللہ جو آپ نے ابھی قواعد پڑھے ہیں حرکات کو کیسے ادا کر رہے ہیں کھڑی حرکات ہے حروف مدہ حروف لین حروف مستعلیہ یہ سارے اس مشق کے اندر بھی آئیں گے آپ خود محسوس کرتے جائیں گے کہ ہاں یہ قاعدہ میں نے پڑھا یہ قاعدہ میں نے پڑھا تو اب یہ انشاءاللہ شاء آپ خود محسوس کریں گے جب توجہ دیں گے تو انشاءاللہ خوب خود توجہ کے ساتھ جو ہے مشق کیجیے ان شاء اللہ سورت القاریا اماں سپارے کی مشق کرتے اوزو یہ تعوض اس کو کہتے ہیں استعاذہ بھی کہتے ہیں جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو استعاذہ کیا جائے تو اوزو ہمزہ پر صبر ہے اب ہم نے اس کو کھینچنا نہیں کو کیوں کھینچا ہم نے اس لیے کہ وہ مدعا ہے ماشاء اللہ اوزو زال پر پیش ہے زال کو نہیں کھینچیں گے وہی قواعد آ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح مینشائی تو مینشائی تو یہاں یا, یا ماشاء اللہ تو تو پر کھڑا زبر ہے تو حروف ہے مستعلیہ میں سے ماشاء اللہ تو ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مش کریں گے تو ان شاء اللہ آسانی ہوگی مینشئی تو نرو جی بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه الله ما القارعه اب القاری ہم نے یہاں وقف نہیں کیا تو اس کی حرکت پڑھیں گے پیش پڑھیں گے اگر یہاں وقف کرتے تو گولتا کو کس طرح وقف کریں گے ماشاء اللہ ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے القاری جیسے ہم نے مل آہ پڑھا تو اب یہ جو گولتا ہے جب بھی کلمے کے آخر میں ہے اس پر وقف کیا جائے تو اسے ساکن کر دیں گے اور تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے ہائے ساکنا سے بدل دیں گے الکوریا تم الکوریاد رو کی ملکوریا وما ادرو مل کی یق نلوشن میں نور اور میم جب مشدد ہوں تو کس طرح پڑھیں گے غنہ کریں گے کیا کریں گے غنہ کریں گے غنہ ناک میں آواز لے جا کر اسے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں غنہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار دو حرکت کی مقدار میں آواز کو ناک میں پھیریں گے جیسے یوم یون سلسو کی فرا راگو پور پڑیں گے را کے آگے الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کھیچیں گے کل سرو شیل شین پڑھیں گے اور مسوس یہ سا دونوں سا جس میں وقف کیا جا رہا ہے یہ آخری چربی سا ہے تو سا کو ادا کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے سی ڈی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو یوم شیل مب تكون الجبالكَ الع المَن سکولت نو سینو ہاں کو ساکن کریں گے سم سکولت نوا سین سو وی عیشتی رو دیا فا کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیے گا کہ فا مکر سے اپنے ادا ہو سہو افی عتی رو بہ بہت کو پور پڑنا ہے سہو افی عتی رو بو منخ بَنَوَىٰ فِي نَوِيهِ وَسَأَمُهُ وَمَا أَدْرِ ما هي وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم